السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسے ڈوں گا مرغز رحمان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 يا آبروا كتب عليكم كما كتب من من فمن سلام کے بعد روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے نبی علیہ علی صلاحت آپ کی بے سے پہلے تقریباً سارے لوگ واقف تھے پہلے کتاب تو اس لیے کہ ہاں روزے کی فرویت چلی آ رہی تھی ان کے دین کا حصہ تصور کیا جاتا تھا اور دیگر اقوام مثلاً مشرقین ان کا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آمد و رفت میل ملاپ اس وجہ سے وہ اس عمل سے اور اس عبادت سے سارے کے سارے واقف رہے خالی واقف ہی نہیں بلکہ جب نبی علیہ سلاد وسلام کی بیاست ہوئی تو آپ کی بے سے قبل مشرقین بھی عشورائے محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے شروع اسلام میں آپ علیہ صلاحت والسلام کی طرف سے بھی روزو کے حوالے سے اسی عاشورائے محرم کے روزے کا تذکرہ ملتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ نبی علیہ سلاد والسلام نے جن روزوں کی ترغیب فرمائی وہ یوں فرمایا جس شخص نے ہر مہینے کے تین روزے رکھے اللہ کے ہاں اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے ہجرت کے دوسرے سال باقاعدہ رمضان کے مہینے کی روزوں کی فرضیت اللہ کی طرف سے پرانے مجید کی شکل میں بیان فرمائی گئی سورت البقرہ کی یہ آیت نظر فرما کر کہ كَمَا عَلَى مِنْ تَتَّقُونَ اے ایمان والو تم پر روز فرض کر دیے گئے جس طرح کے پچھلوں پر فرض کیے گئے تھے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس عمل کے ذریعے تم اللہ کی نافرمانیوں سے اور مناحوں سے بچ سکے وہ نبی علی صلاحت نے اپنی امت کے سامنے اللہ کے اس حکم کو سامنے رکھا روزے کی فرضیت کو بیان فرمایا اور اس بات کی وضاحت فرما دی کہ اسلام کی بنیاد جن ارکان پر رکھی گئی ہے رمضان کے روزو کو اللہ نے یہ حیثیت عطا فرمائی ہے کہ ان پانچ بنیادی ارکان میں سے ایک رکن رمضان کے روزے بلکہ مصرت ابو یعلا کی ایک روایت کے مطابق سیدنا ابن, ابن عباس فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اور حلال ادم اسلام کے مضبوط کرے دین کے اصول تین ہیں جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی جس شخص نے ان میں سے کسی ایک کو ترک کیا کفر کرتے ہوئے انکار کرتے ہوئے وہ ایسا کافر ہے کہ حلال ادم جس کا خون بھی حلال ہے شہادت اللہ الا و سلاۃ المکتوبہ و سیاب الربا لا علّہ نماز پنجگانہ اور رمضان کے روزو تو نبی علی الصلاۃ وسلام نے پھر رمضان کے روضو کی فرضیت کو اس طرح بیان فرمایا لیکن یاد رہے یہ فرضیت پہلے ایمان کے لیے مسلمانوں پر ایمان والوں پر اللہ نے فر یا الذین فرما کر اللہ نے یہ خاص کر دیا کہ روزے جو فرض ہیں یہ ایمان والوں پر ہیں تو جب فرضیت ایمان والوں کے لیے ہے تو پھر اس کی فضیلت بھی وہ اہل ایمان کے ساتھ خاص ہے ایمان سے نکلا ہوا کوئی شخص اگر وہ روزے رکھتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ اجر کا مستحک کسی حال میں ہی نہیں شروع اسلام میں روزے کی فرضیت نے کچھ یوں ڈرمی تھی کہ صاحب استطاعت روزہ رکھنے کی طاقت رکھنے والے کے لیے بھی یہ گنجائش رکھی گئی دی. کہ وہ اگر نہ رکھنا چاہے تو فدیہ دے کر کس اجر کو پا سکتا ہے اور وہ فدیہ ایک بسکت کا کھانا کھلانا وہ قرار کیا گیا اور شروع اسلام میں جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو اس کی فرضیت کی شکل کی موجودہ جو شکل ہے یہ نہیں تھی بلکہ غروب آفتاب کے بعد روزہ افطار کرنے کے ساتھ ساتھ جب انسان سو جاتا تو اگلا روزہ شروع ہو جاتا تقریبا مفسرین کی آراء کے مطابق ایک سال کے بعد پہلے حکم میں تبدیلی لائی گئی کہ استطاعت کے باوجود اگر کوئی نہ رکھے تو خدیہ دے دے اس حکم کو اللہ بلالمیم نے منسوخ فرما دیا اور کچھ ہی عرصہ بعد اگلی جو سختی تھی سو جانے کے بعد اگلا روزہ شروع ہو جاتا اس سختی میں بھی اللہ رب العالمین نے نرمی فرما دی یہ فرما کر کہ کلوش بتاق الخط مینل خیت السمد مینل اب رمضان کی راتیں تمہارے لیے حلال کر دیے کھاؤ پیو جب تک کہ صبح صادق صبح کاظب سے واضح نہ ہو اللہ رب نے روزے کی فرضیت کو بیان فرمایا کہ جس طرح پچھلی امتوں پر فرض کیا گیا یہ تشوی اور مشابہت فرضیت میں ہے تعداد میں نہیں اوقات میں نہیں طریقہ کار میں نہیں جس طرح ان پر فرض اسی طرح تم پر بھی فرض کر دیا گیا ایک روزہ ہے یہ عمل ہے رمضان وقت ہے رمضان کی علیحدہ سے قرآن و سکت میں فضیلت مذکور ہے بھروزے کی فضیلت کا بیان علیحدہ ہے رمضان کا مہینہ اب خود ایک مبارک مہینہ ہے روزہ صبح شادی سے شروع ہوگا رمضان شاہباد کا سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا نبی علیہ السلام نے روزے کے احکامات جاری کرتے ہوئے فرمایا سو مو لے رک جاتی ہی وہ اختیار روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر ہی عید بناو اور ایک میں فلو عقت اگر شعبان کے انتیس تاریخ کو آسمان ابر آلود ہو جائے بادل بادل ہی چھا جائے محسوس نہ ہو سکے کہ چاند آج ہے یا نہیں شہبان صداسی تو پھر تم شہبان کو تیسری فرض کر لو آگے اگر جلدی اٹھائیس دن کے بعد چاند بدن آ تو عید منا لو ایک کلا کر کوئی حد میں لیکن محض شک کی بنیاد پر روزہ نہ رکھے منصاب اللہ منسام کو جس نے شک کے دن روزہ نے کہا اس نے ابو القاسم محمد الرسول اللہ کی نا پروانی کی تو میں آز کر رہا تھا کہ رمضان شروع ہوتا ہے یہ رمضان کی فضیلت ہے کہ اظہار داخلہ رمضان فجحت ابوام اور ایک روایت میں خود حق ابواب الجن وبواب جہنم و سلسلت جب رمضان شروع ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاتی کو اور ایک حدیث میں مارا دتو کو جکڑ دیا جاتا ہے باندھ دیا جاتا ہے رمضان کی آمد کے ساتھ ہی اور رمضان کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ رمضان کی ہر رات جبلی امین نبی علیہ اللہۃ السلام کے پاس مشرق لاتے اور رات کو قرآن مجید کی تلاوت کا دور ہوتا روزے سے پہلے رمضان شروع ہوتے ہیں یہ رمضان کی فضیلت ہے کہ رات کو کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے نبی علی سلاد وسلام ہر سال رمضان کی راتوں میں قرآن مجید کی تکمیل فرمایا کرتے تھے ایک بار اور جو زندگی کا آخری رمضان تھا آپ نے رمضان کی راتوں میں قرآن مجید کی دو بار تکمیل فرمائی رمضان کی راتوں میں تصرت کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا اور رمضان کے مہینے میں راتوں میں تلاوت کر کے ایک بار یا دو بار تکمیل کرنا یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے اور یہ ایک اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت افضل ترین تلاوت یہ ہے کہ نماز میں تلاوت کی جائے یہ رمضان ہی کی فضیلت ہے کہ نبی علیہ السلام نے قیام کیا ایمان کی حالت میں کیونکہ یہ فضیلتیں ساری ایمان والوں کے لیے اور ثواب کی لیے اس اللہ ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے نبی علی سلاد وسلام اجمد اللہ سے خیر تھے خیر کے کاموں میں سارے لوگوں سے پڑھ کر سخی تھے لیکن حدیث میں آتا ہے جو یہ رمضان کا چاند نظر آتا آپ کی یہ سخاوت کی رفتار تیز و کن ہواؤں سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے یہ رمضان کی فضینت ہے کہ شہر رمضان النوی انزل فیہ القرآن کہ قرآن مجید کا نزول کس مہینے میں ہوا یہ رمضان کی فضیلت ہے کہ لئی القدر وہ رات جو ایک ہزار مہینے کی عبادت سے بھی بہتر ہے جس ایک رات کی عبادت اسے اللہ رب ال نے اس باہ مبارک میں رکھا ہے تو لہذا اس باہ مبارک کے صرف ہم نے دن کے احکامات دنوں کے احکامات کو نہیں سمجھنا بلکہ اس ماہ مبارک کو یوں لینا ہے کہ یہ مہینہ شروع سے آخر تک بائیں سے برقت اور مائیں سے رحبت ہی ہے اور بائیں سے مصفرت ہی ہے اس کی راتیں بھی مقدس ہیں جس طرح اس کے دن کی انتہائی بابرکت ہے اس کے دنوں کی عبادت جو مخصوص عبادت ہے وہ روزے کی شکل میں نہ اس عبادت کو ضائع کرنا ہے اس کے اجرک کو ضائع کرنا ہے اور نہ ہی اس ماہ مبارک کی راتوں کی عبادت کو ہم نے ضائع کرنا ہے اس ماہ مبارک کی راتوں کی اہمیت کو بھی سمجھنا ہے اور دنوں کی قدر کو بھی جاننا ہے رات کی عبادات میں مسنون ترین عبادت جو ہے وہ قیام الید ہے جسے ملک میں نماز تلاوی کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں اس کا خصوصی اہتمام قرآن مجید کی بکثرت تلاوت ازکار ادیہ اور بل بلا انتیاز شب و روز کہ رات ہے یہ دن سخاوتیں صدقات اور خیرات راتوں میں بھی ایسی ہی باعث ملک ہیں جس طرح کے دنوں میں نبی علی سلاط وسلام کے رمضان کی راتوں کی عبادت کے متعلق جب ام المنی سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ رمضان ہو یا غیر رمضان گیارہ رکعت نماز راتوں کو ادا کیا کرتے تھے گیارہ رکعت بشمول وطر آٹھ رکعت نماز طرح بھی اور تین وطر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے اور جن تین راتوں میں آپ نے محمد کو جماعت کرا کے دکھائی ہے ان تین راتوں میں بھی ابن خزینہ خزینہ ابن احمان کی روایات کے مطابق آپ نے آٹھ رکعات نماز تراوی صحابہ صحابۂ کرام کو پڑھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باجمان تین دن لوگوں کو نماز پڑھائی اور بکیہ دن جماعت کے ساتھ نہ پڑھنے کی علمت بھی بڑے واضح اور سلیس انداز میں بیان فروا دی کہ خشیت خشی تو ایو علیہ وسلم مجھے ڈر تھا کہ کہیں تم پر اسی انداز سے اس نماز کا پڑھنا فرض نہ کر دیا جائے گا لیکن صحابہ کرام آپ علیہ سلاد و کے اس معمول اور تین دن پڑھانے کے بعد ترک کر دینے کے بعد بھی باجماب نماز تناوی ادا کرتے رہے لیکن باقاعدہ ایک امام کی ابتدا میں انتظامیہ کی طرف سے حکومت کی طرف سے یہ آرڈر جاری نہیں تھا کہ باقاعدہ جماعت کے ساتھ پڑھا جائے یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو آلہ جاری فرمایا وہ یہ کہ ایک ہی امام کے پیچھے ورنہ روایت میں یہ سناحت ہے کہ جب وہ تشریف لائے مسجد نبی میں تو دیکھا کہ کچھ لوگ نماز تنابی بات جواب پڑھ رہے کوئی شخص چند لوگوں کو نماز پڑھا رہے کچھ لوگ بیٹھے تلاوت کر رہے کوئی واضح نصیرت کی مجلس میں کوئی اشکار کر رہے تو با جواب میں نماز پڑھی جا رہی تھی لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو تبدیلی کی وہ یہ تھی کہ ایک امام کو مقرر کر دیا کہ باقاعدہ جماعت کے ساتھ اس کو پڑھا جائے لہذا اس طرح کی اس کالات کے کہ با جواب آپ نے تو تین دن پڑھی ہم پورا مہینہ کیوں پڑھیں پڑھی جا سکتی ہے پڑھی گئی ہے پڑھی جاتی رہی ہے اس طرح شریعت میں اس عمل کو کہتے ہیں جس کی اصل جس کا وجود سرے سے دین اسلام میں ہوئی ہے جس کی اصل ہوجود ہو جس کا وجود وجود ہو اس کو اثر نو لینا یہ وداخت نہیں کہ روزے کا عمل دے کر سارے اعمال کی طرح سچی ساتھ مشروط ہے اخلاص نیت کے ساتھ مشروط ہے اس لیے رسول اللہ اللہ, خالص نیت للہیت اللہ ہی کی رضا کے سارے عوام کے دار و مدار نیتوں پر ہے اسی طرح روزے کے عمل کا دار و مدار بھی نیت پر ہے نفلی اور فرضی روزے میں نیت کے اعتبار سے جو شریعت میں فرق رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ملب یجم سیام قبل ولا سیام یہ فرض روزے کے لیے کہ صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے ہمیں روزے کی نیت کر لیتی وہ رات کو نیت کر لی تھی کہ صبح روزہ رکھنا ہے یا صبح شہری کے وقت ہی پروگرام بنا صبح صادق سے پہلے پہلے ہم نے روزے کی نیت کر لینی صبح صادق ہوتے وقت تک ہماری نیت میں یہ تھا کہ آج سفر کرنا ہے میں روزہ نہیں رکھوں گا یا بیماری علالت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھنا صبح صادق کے ایک گھنٹے بعد پھر پھر غلام بنا کہ رکھ ہی لوں تو وہ روزہ تصور نہیں ہوگا لیکن نفلی روزہ نفلی روزہ بھلے سورج چلو ہو جانے کے بعد بھی صبح صادق سے اس وقت تک آپ نے نہ کچھ کھایا تھا نہ پیا تھا اور ارادہ بنا کہ آج نفلی روزہ ہی کیوں نہ رکھ لوں تو اسی وقت سے اپنے اس روزے والے عمل کو آپ جاری کر سکتے ہیں. یہ فرض روزے اور نف کے روزے کے درمیان لیکن نیت دل کے ارادے کا نام ہے نیت کسی عمل کا نام نہیں ہے نیت کسی دعا کا نام نہیں ہے ہم روزے کا آغاز ہی کسی غیر شریع امر سے نہ کریں عام کیلنڈروں پر لکھی ہوئی ایک دعا جس کے الفاظ یوں کہ ہیں وہ سو میں غب نوئی تو سو میں رمضان اس کی کوئی حیثیت نہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں یہ خود ساختہ ایک عربی کے کلبات ہے جن کلبات کے معنی پر بھی روزے کی مناسبت کے ساتھ اختلاف پایا جاتا ہے تاہم اس کی کوئی حیثیت نہیں بلکہ یوں کہیں کہ اس کا اتظام بنا اپنے شمار ہوگا کہ جس کا سبوت شریعت کے مدوبل نیت دل کے ارادے کا نام ہے آپ نے جو رات صحیح سے, سے پروگرام رکھا ہے کہ صبح اٹھنا ہے سہری کے وقت اور کوشش کی جائے کہ سہری میں بھلے جی نہیں چاہ رہا لیکن پھر بھی اٹھ کر بھلے پانی کا ایک کھوٹ پی لیا جائے کھجور کا ایک دانا کھا لے ام تاک فرمایا کرتے تھے تص اور سہری کیا کرو سہری میں برکت ہے اور آپ نے یوں بھی فرمایا سحری کیا کرو یہ نصارہ اور ہمارے روزے کے درمیان شہ فاصل فرق کرنے والی چیز یہ سہری ہے سحری کیا کرو اور سہری میں افضل ترین وقت وہ جتنا تاخیر ہو صبح صادق کے قریب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انا ماشاء المبیا امرونا سہور ادا ودا وہ سکھا بے ایمانا اعلی شبا فی صلا ہم انبیاء ہو جو تاخیر کی گئی تھی اللہ کی طرف سے وہ یہ تھی کہ سہری میں ہم تاخیر کریں تاخیر سے مراد وقت سے آگے نکلنا نہیں وقت مقررہ کے آخری حصے میں اور افتار میں تاجیل کریں جلدی کریں تاجیل سے مراد قبل اص غروب نہیں غروب کے فوراً بعد کہ غروب کے بعد پھر تاخیر نہ کی جائے اور ہمیں یہ حکم تھا کہ ہم نماز میں یاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھیں تاجر غروب کے فوراً بعد اگر غروب سے پہلے ہے عامت اس میں شامل ہے جان بوجھ کر تو نبی علیہ سلات و کو جنت و جہنم دکھاتے ہوئے ایک ایسے بورڈ سے بھی گزارا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایسے لوگوں کے قریب سے گزرا ہوں جنہیں لٹکا دیا گیا تھا جن کے جبڑے چیرے ہوئے تھے جبروں سے خون بہ رہا تھا میں نے جب پوچھا کہ کون لوگ ہیں تو بتایا گیا یوف قبل تہلت سومی یہ لوگ وقت افطار سے پہلے ہی افطار کر لیتے تھے یہ وہ لوگ ہیں ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے لیکن افطار کے فوراً بعد سیدنا حدث فرماتے ہیں نبی علی سلاۃ وسلام یفر کالا یفر رسول القاعت اللہ اللہ رتبات, رتبات قبل آئے یو سن لیا نبی علیہ سلاد والسلام روزہ اختیار کرتے تھے نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں پر اگر تازہ کھجوریں میسر نہ ہوتی تو توراف چوہارے سوکھی کھجور جو آج ہمیں بازار میں اس وقت میسر ہے یہ تمور ہے اور جو این موسم میں تازہ کھجور درخت سے اتاری گئے اس کو رتب کہا جاتا ہے پر اگر تونف بھی نہ ہوتی یہ چوہارے بھی نہ ہوتے تو پھر ہساسوافی ماہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرتے تھے پانی کے چند گھونٹوں پر لیکن اس میں بتایا سیدنا سعید الب لائی یسلے نماز سے پہلے اور ابو ابویالہ یعنی کی روایت کے مطابق سیدنا اللہ ادس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کبھی بھی نماز مغرب کے بعد روزہ افطار نہیں کیا آپ ہمیشہ نماز مغرب سے پہلے روزہ افطار کیا کرتے ایک اتنا بھی کچھ سالوں سے سامنے ہے کہ روزے کے لیے قرآن وزیر کی اس آیت کو غلط معنی بنایا جاتا ہے سیاہ رب کا قربان ہے کہ روزے مکمل کرو رات تک اور رات کو کہتے ہیں اس وقت کو جب تاریخی چھا جائے تو لہذا تاریخی کے وقت تک شفق کے غروب ہونے کے وقت تک روزے کے عمل کو جاری رکھا جائے اور جب شفق غائب ہو جائے زردی ڈوب جائے مکمل تاریخی چھا جائے وہ وقت افطار ہے تو یہ محض ایک فتنہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا الناس بخیر ما خیر الفطر لوگ خیر میں اس وقت تک رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے اختار میں تاخیر جو ہے یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے اور اس طرح رات کی یہ تعمیر کرنا یہ انہی لوگوں کا عمل ہے جو قرآن مجید کے نفس کو لکوی معنی کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں کہ لین کا معنی چونکہ تاریخی کی طرف سے جاتا ہے تو جب تک تاریخی نہ ہو نبی علیہ السلام نے رات کا مانا کیا شہید نوبر فرماتے ہیں آپ نے اذا من ها فخد راستے میں فرمایا سب تک لاؤ صاف فرماتے ہیں اللہ کہ یہ رات ابھی بھی ہو رہا ہے اور روشنی مکمل دن کی طرح ہے ابھی کچھ دیر نہ کرے پر ویس نہیں جب رات ادھر سے آ دن ادھر سے چلا گیا سورج ڈوب گیا افطار کا وقت ہو گیا یہ رات کا آغاز غرب اتر سورج غروب ہو گیا واللیل لئی شاہ اللہ نے قرآن میں فرمایا رات کی کسم جب سورج اسے چھپا لے کس کو دن کو رات یعنی رات ہو جاتی جب سورج چھپ جاتا ہے جب سورج چھپ جائے تو رات کا آغاز یہاں سے لہذا سما افیم سیاہ لمانا یہی ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے یہ وقت افطار ہے اللہ کا نام لے کر السلام روزہ اختار کیا کرتے تھے اور دوسرا سند کا اعتبار سے صحیح ہے اور دوسری رواج سند کے اعتبار سے مرسم کا مارا یہ ہوتا ہے تابعی تابعی خیر و قرون میں سے ہے کتابی کہ یہ کہتا ہے اللہ کے نبی یہ عمل کیا کرتے تھے تو اس روایت میں بھی ایک انقتا صحابی کہانے کی وجہ سے بیشتر محدید نے اسے قبول نہیں کیا لیکن میری تحقیق کے مطابق احکام میں اسی روایت کو قدر قبول نہیں کیا جائے گا لیکن فضائل اور ادحیا میں عمل کیا جا سکتا ہے لیکن صحیح روایت اس کے مقابلے میں موجود ہے اس کو لینا اولا وقت بعض محدثین اور اہل علم نے تطبیق کی شکل دی ہے کہ ایک کو پہلے پڑھ لیا جائے ایک کو بعد میں پڑھ لیا جائے اور جنہوں نے ترجیح کی شکل پر اختیار کیا ہے تو چونکہ صدر کے اعتبار سے زہب ازما اور راجے ہے اسی ہی کو مقدم جانا اور اسی کو ہی معمول میں جتایا ہے کہ صحیح ہے اسی پر ہی عمل کیا جائے لیکن کسی حدیث میں یہ واضح نہیں ہے کہ یہ روزے سے پہلے کی دعا ہے یا روزے کے بعد کی دعا ہے نہ اس کے بارے میں نہ اس کے بارے میں الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں الفاظ کہ یہ روزے کے بعد پڑھی جائے لمبی معنے جو اس کے نکلتے ہیں وہ اسی طرح ہے معافی کے سیکھے ہیں لیکن بساؤ کا یہی نفس کسی عمل سے پہلے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں تو اگر کسی نے پہلے بتایا ہے تو اس کو بھی پدا نہیں کہا جائے گا روزے کا عمل ہم نے اس کو کس طرح گزارنا ہے اس کے آداب کیا ہے روزے کی کہ سہری کرنی شہری سے غروب تک ہم نے یہ سفر کس طرح کر رہے ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پر باتیں ملبا کو شباب روزہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا ترک کیا جائے کھانا پینا ترک کرنے کے ساتھ ساتھ وہ تمام امور جن سے شریر میں روکا ہے وہ دو طرح کے ہیں جو ہر وقت حرام ہے یا صرف روزے کی حالت میں حرام ہے وہ دو طرح کے ہیں جھوٹ غیبت جمل خوری لڑائی جھگڑا گالی گلوچ یہ وہ چیزیں جو ہر وقت آرام ہے دھوکہ دہی فراق یہ وہ چیزیں جو ہر وقت آرام ہے اور کچھ چیزیں مخصوص جو ہر وقت حرام نہیں مثرت جان طریقے سے میاں بیوی بی کا آپس کا میار یا اس قروان پر گفتگو کر جو عام اور کام نے حالات کی چہباب کے قبول اور روزے کی حالت میں روک دیا ہے تو روزے کو کس طرح گزارنا ہے کہ بل لگ قول کھو گھومے بل عمل کہ شریعت نے جس جس چیز سے روکا ہے الگ اطلاع یا صرف روزے کے ساتھ خاص کر کے ان ساری چیزوں سے روکنے کا نام روزہ ہے اگر کوئی دھوپ کھانا اور پینا کر کرتا ہے لیکن وہ من یاد جن چیزوں سے شریعت نے روکا ہے وہ باز نہیں آتا تو اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ ایسے روزے کی اللہ کو ضرورت نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے شخص کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی اللہ کو ضرورت نہیں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ ایسے شخص کے روزے کی اللہ کو ضرورت کیونکہ روزہ وہ شریعت میں موت بنی نہیں کتنے ہی نبی السلام نے فرمایا کتنے ہی کم سائن نئی سلح سیاہ میں ہی کتنے ہی روزے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں روزے سے محض پیاس کے سوا اور کچھ ہاتھ ہوئی سبن قیام علم صح اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو راتوں کو جاگتے ہیں قیام کرتے ہیں لیکن ان کے لیے سوائے تھکنے کے جاگنے کے اور کچھ نہیں لہذا اپنی عبادات کو اس طریقے سے ہم نے محفوظ اور خوبصورت بنانا ہے کہ یہ وہ ہوں جو اللہ پسند کرتا ہے جنہیں اللہ قبول فرماتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ روزے بھی رکھیں گالی گلوچ بھی ہے جھوٹ بھی ہے دھوکہ دہی بھی ہے گیبتے بھی ہیں چور خوریاں بھی ہیں اور پھر ساری لاپروانی جمع تو پھر سوائے اور پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہ ہوگا وہ روزہ جس کی یہ فضیرت بیان کی نبی علیہ السلام نے کہ اللہ تعالی یوں تو ہر نیکی کا بدلہ دس گنا سے بڑھا کر سات سو گنا تک لے جاتا ہے آدمی کی نیت اور جذبات کو دیکھ کر دس گنا بیس گنا کر دو سو گنا کر دو سات سو سات سو تک بڑھا دو لیکن فرما لی لی سوائے روزے کے کہ اس کو اللہ کتنا پڑھاتا ہے یہ کوئی نہیں جانتا صرف اللہ کی جانتا ہے بقیہ ہر عبادت کا بتا رہی کہ اتنا پڑھاتا ہے کبھی چاہے تو مجھ سے سات سو سے زیادہ بھی بڑھا دیتا ہے لیکن عموماً دس سے سات سو تک بڑھاتا ہے لسو روزے کے ادر کو اللہ کتنا بڑھاتا ہے اللہ نے اپنے نبی کو یہی فرماتے ہیں یہی لکھو کہ روزہ لکھا بس آگے یہ میرے لیے جس طرح اس بندے نے رکھا ہے میں خود ہی جتنا چاہوں گا اس کو عطا کروں سی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام شابان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے کہ اللہ کے ہاں نامہ امال جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں میرا عمل روزے والا جائے جمعرات کو آپ کیوں روزہ رکھ رہے ہیں اور وہ اللہ کی حقوق عمل جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں میرا عمل روزے والا جائے جانتے تھے کہ سب سے زیادہ جس عمل کے ثواب کو اللہ نے بڑھانا ہے وہ روزہ تو یہ فضیلت سب حاصل ہوگی جب ہم روزے کے آداب کو ملبوط رکھیں گے روزے کی جو شرائط ہیں ان کو بھی مضبوط خاطر رکھیں گے اور ان کا اہتمام کرتے رہیں گے رمضان کے اس مہینے میں جہاں روزے قیام صدقہ کا خیرات تیز وہاں ایک امن ایک کا ہے اعتف الخ عبادت ہے اس عبادت کا ایک اہم ترین مقصد شب قدر لیند اور قدر کا پانا ہے لیکن محض یہی مقصد نہیں ہے شب قدر کا پانا یہ ویسے ہی ایک عبادت ہے کیونکہ شب قدر کو پانے کے لیے احتکاف شرط نہیں ہے جو احتکاف میں نہیں وہ لوگ آ سکتے ہیں جنہوں میں اگر فراغت نہیں سہولیات نہیں اور راتوں میں جاگ جاگ کر نبی علیہ السلام کی سدت پر عمل کرتے ہوئے کہ جب رمضان آتا آپ مستحد ہوتے اور پھر جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو شد تویز اور پھر تو بقا کمر کس لیتے آئی کال پورا عشرہ بلا کہ یہ تاک ہے یہ گپت راتوں کا جانا عبادت ہی عبادت ہے. پھر بھی اگر میسر نہ ہو تو بالخصوص جو پانچ تاک راتے ہیں ان کو جا کر جاگ کر عبادت کر کے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر کے شب قدر کو پایا جا سکتا ہے تو اس لیے خود ایک عبادت ہے اس کا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے اپنے آپ کو تمام امور دنیاوی امور سے فارغ کر کے عبادات کے لیے وقت کر کے دیکھنے کا نام انقاف ہے اس کی بھی حدود ہیں قیود ہیں جن کی پاسداری کی جائے اور اہم ترین ایک مقصد شب قدر کا پانا بھی ہے لہذا آخری اشرے میں انقاف احتقاف نہیں تو شب قدر کو پانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے اور پھر بھی بت خاضۂ بشریف ہم سے کچھ خطائیں ہو جاتی ہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں کچھ کوتاحیاں کچھ کمی رہ جاتی ہے تو کیا ہی اللہ کی مہربانی ہیں کہ آخر میں صدقہ الفطر ایک معمولی سا صدقہ ہم پر فرض کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کمی پیشی کا ازالہ فرما دیا نبی السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک مسلمان فرم عرد ہے, عورت ہے, غلام ہے آزاد ہے بچہ ہے پورا ہے سب پر فرض کیا ہے جو کہ سا, سا ایک سا, ایک سا تقریباً موجودہ پیمانے کے لحاظ سے وزن بنتا ہے وہ غلط وہ گندم ہے وہ چاول ہے کھجور کشمش پنیر ڈھائی کلو ایک سال اللہ بلال نے ہر ایک پر فروغ کیا صحابۂ کراب سیدنا نہ معاویہ کے دور میں گندم بڑی مہنگی تھی گندم مہنگی تھی کھجور سستی تھی کشمش سستی تھی پنیر سستا تھا گندم مہنگی تھی تو سریدنا معاویہ نے رضی اللہ عنہ اجتہاداً یہ بات نکالی کہ ایسا کیوں نہ کرے کہ اگر کوئی گندم دیتا ہے تو وہ آدھا سا دے دے گندم کا آدھا سا وہ کھجور اور کشمش کے ایک سا کے برابر کہتے ہیں لیکن صحابہ اقلاب نے اختلاف کیا لیکن صحابہ نے اختلاف کیا کہ گندم بھی دینی ہے کہ نویل اسلام کے پیمانہ مقرر کر دی. ایک ہے ڈھائی کلو تو ہم لوگوں نے جو خاص کر دیا ہے اسی گندم کو اور سعید رام معاویہ کے اسٹرول کو لے لیا گیا ہے آج آدھا سا دیا جاتا ہے بہت سارے مسالک میں آدھا سا دیا جاتا ہے کہ گندم دے رہے ہیں تو آدھا سا دیں گے ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ ایک سو بیس دے رہے ہیں وہ سو روپے دے رہے ہیں وہ اس لیے کہ ہم ساہ مدنی مدینہ والا ساہ لیتے ہیں اور وہ کوفہ والا لیتے ہیں کوفہ والا کو جو تھا وہ تھا مدینہ کا شاہ جو وہ تھا شاہ جو وہ پانچ رتر کا تھا اور کوفہ کا جو سا تھا وہ آٹھ رتر کا تھا تو ایک مخالفت سائے مدنی کو چھوڑ کر سائے اور دوسری مخالفت شریعت کی کہ سا کو چھوڑ کر آدھا سا دیا جاتا ہے اور تیسری مخالفت قیاسا اشتہار کی اور فکر کی بھی ہے کیوں کہ اس وقت گندم کھجور اور پنیر کے اس گندم کا آدھا سا کھجور اور پنیر اور کشمش کے ایک سا کے برابر تھا اور آج معاملہ الگ کہ گند سستی ہے کھجور مہنگی ہے کشمش مہنگی ہے پنیر مہنگا ہے تو آج وہ قیاس و اشتہار بھی نہیں رہا کہ جس کو وہ اگرچہ کچھ لوگوں نے لیا یعنی اس آدھے سال کی تو اس دور میں کوئی نہ اجتہادی نہ نہ روایت کی کوئی زمین نہیں بنتا دے دو ہم تو یہی کہتے ہیں نا گندم نہ دو نا دولا آدھا سا خجور دو ایک سا کشمش دو ایک سا اور صاحب ایک استداد لوگوں کو کرنا چاہیے اللہ نے استداط نہیں ہے تو لازمی نہیں کہ ہم یہ کم سے کم ہے جو صدا الفطر فطرہ ہمیں بتایا جاتا ہے نا کہ سو ایک سو دس ایک سو بیس ہم ڈھائی کلو جو آٹے کی قیمت لگاتے ہیں کو دے کیونکہ مہنگی کرام کشمس دیتے تھے کھجور دیتے تھے پنیر دیتے تھے تو ایک اشیاء کو بھی ڈھائی کلو جو کہ موجودہ پیمانہ رکھتا ہے ہاں البتہ بدل بھی جو کہ صدقات میں اصل زکوات ہے زکوات میں بدل موجود ہے تو اس کا بھی ایون اور بدل رنگ کی شکل میں بھی لباس کی شکل میں بھی کپڑوں کی شکل میں بھی دیا جا سکتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے فائدے دو ہیں اس کے فائدے دو ہیں کیا یہ مساکین کا کھانا ہے کہ ان کی مدد ہو جاتی ہے غریبوں کا تعاون ہو جاتا ہے اور دوسرا فائدہ جو تمہارے روزے کے اندر کوئی سدا رہ گئی کمی بیشی رہ گئی اللہ اس صدقہ دینے کی وجہ سے اس کمی کو دور فرما دیتا ہے اس کا ازالہ فرما دیتا ہے صدا قتم تو یہ جنگل میں اور اس کا وقت جو بتایا گیا وہ غروب غروب آستا رمضان کا جو سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سے لے کر صبح نماز عید عید کی طرف جانے سے پہلے پہلے یہ مصرون وقت وقت سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے صحابہ کرام وقت سے پہلے جمع کر لیا کرتے تھے دیا کرتے تھے سعید رب ہریرا جسم غلے کے اناج کی حفاظت کر رہے تھے غلے کے ڈھیر کی اناج کے ڈھیر کی حفاظت کرتے ہوئے تین راتوں سے ایک چور کو پکڑ رہے تھے اور وہ بہانے کر کے چھوڑ جاتا تھا چھوٹ جاتا تھا جس کے بارے میں نبی السلام نے فرمایا کہ آخر میں آپ نے فرمایا تھا جھوٹا بات سچی کہہ گیا ہے فرمایا ابو وریرا تمہیں پتا ہے تین جنگ سے کس سے باتیں کر رہے تھے یہ شیطان تھا جو تجھے تنگ کر رہا تھا تو صحیح بخاری میں یہ وضاحت موجود ہے وہ صدقت الفطر کا جمع کیا ہوا غلّہ تھا جس کے ڈھیر کی حفاظت ابو کی میں ابو وریرہ کی تو وقت سے پہلے جمع ہو رہا وقت سے پہلے بھی دیا لیا جا سکتا ہے ضرورت کے ساتھ لیکن وقت کے بعد نماز ہو گئی نماز عید گئی تو اب ختم استبا اب آپ کو دیں ضرور دیں اگر کوئی رہ گیا ہے لیکن وہ عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے صدقت الفطر کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سبت کو سمجھنے سیکھنے اور اسی کے مطابق عقیدے اور عمل کی توفیق تو بھی کتاب پر ما دے